شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اور وہ نقی شفات کہاریہ کے بعد اب بقایا رسوم جاہلیت کی تردید دوسرا ربط ولا تو القافرین کا فعارضان سے ہے وہاں بھی اعراض کافروں سے یہاں بھی اعراض خلاصہ رسوم میں جاہلیت کی تردید چاند رسم سیون ان کے اندر آگے کیا ہے جی انیس ہکام کا بیان جس میں آٹھ کا تعلق حضرت سے ہے نو مومنین سے دو ازواج متحرات سے العازی زجرات خباسات منافقین تقریبات تسلیات ذکر انعامات اور انسان کا مکلف ہونا یہ صورت احذاب ہے اور اس کا ابتدائی شان رضور سن لو جب صلاح حدیبیہ ہوئی نا تو آمد رب شروع ہو گئی یا نہیں ص حدیبیہ میں آمد رب شروع ہو گئی مسلمان جاتے تھے مکے مکے والے ادھر آتے تھے آپس میں مسالت ہو گئی تو ص حدیبیہ کے دوران مشرقی نے مکہ کا ایک وفد آیا اور انہوں نے ادھر سے منافقین کو بھی ساتھ کر لیا مدینہ میں جو کون رہتے تھے منافق ان کو بھی ساتھ کر لیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ محمد ہمارے ساتھ یار صلاح کر لے ہم تیرے خدا کو مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں وہی حاجت روا ہے مابود ہے خالق ہے مالک ہے تو بھی ہماری بات کچھ نہ کچھ مان لے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 نبی کریں سے ناراض ہو گئے تو تم مجھے مداہر بنانا چاہتے ہو یعنی توحید خالص کے اندر کس کی ملاوٹ کر دیں شرک کی ملاوٹ کر دیں صاحبۂ کرم بھی ناراض گا ان کے اوپر تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کی کہ اے میرے محبوب نہ کافروں کی بات مانو نہ منافقین کی بات تو میری بات مانو باقی اگر دھمکیاں دیں تو ان سے ڈرو نہیں انہوں نے دھمکیں بھی دی جب آپ نے بات نہ مانی تو انہیں کہا دی دھمکی دی, دی, دی, دی, دی, دی, دی, دی قتل کر دیں گے لڑیں گے ایسے کریں گے ایسے کریں گے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی آکام ہے اس کے اندر آٹھ کیا آم تو خطابات سے ہم تعبیر کریں گے نو کن کے کے لیے ہیں مومنین کے لیے نو اور آٹھ ستارہ دو کس کے لیے آزواز متحرا کے انوی تو یا نبی تک خطاب اول برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب اول برائے نبی کریم صلی اللہ نبی اے نبی کریم صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ عمر ابوال امر اول پہلا عمر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 اتبا کر اس چیز کی جو وہی کی جا رہی ہے طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے اس لیے کہ اللہ ساتھ اس کے کرتے ہو خبردار ہے پر توکا اللہ امر نمبر کتنی تین کر اللہ پہ اور کافی اللہ کار ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ احکام بھی ہیں انیس اور ساتھ ساتھ رسو میں جاہلیت کی تردید بھی ہے کیسے جی تو ما جعل اللہ۔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 جو ذہین ہوتا ہے اس کے دو دل ہوتے ہیں چنانچہ مکہ پاک کے اندر بھی ایک آدمی تھا اس کو زو قلبین کہتے تھے کیا؟ کہ کیاشیار تھا دو دل لیکن جب گزوائے بدر ہوا نا تو اس کے اندر وہ بھاگا گزوائے بادر میں بھاگا ایک پاؤں کے اندر جوتا تھا اور ایک پاؤں کے اندر جوتا نہیں تھا ہاتھ میں تھا وہ دو جوتے ہوتے نا ایک جوتا پاؤں میں ایک جوتا کس میں? ہاتھ میں تھا. دو دل ہیں, اس کے بڑا ذہین ہے دو مزاق کے ساتھ کہا, oh, یا دو کہ دو دلوں والا یہ کہ بدماشی کیے جا رہا ہے پھر اس نے دیکھا اور سوال گیا زو کلبین کا تو یہی ہے سمجھے جی؟ ہاں تو سمجھ رہے ہو یا نہیں تو ذہین کو کیا کہتے تھے کہ اس کے دو دل ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا غلط ہے رسم ما جال اللہ نہیں کیے اللہ نے واسطے ایک مرد کے دو دل اس کے سینے کے اندر کہ رسم ابل کی تردید ہو گئی آگے وہ ما جال ازوا جا کو رسم دوم کی تردید رسم دوم کی تردید دوسری رسم میں یہ تھی کہ جس بیوی سے ظہار کرتے تھے نا اس کو حقیقی ماں سمجھتے تھے وہ بیوی سے زہار نہیں ہوتی انتے الیا کا زہر امی بیوی کو آدمی کہتا ہے تو بیوی سے جو زہار کر لیتے کیا کہتے کہ یہ کیا بن گئی حقیقی ماں بن گئی انتلیہ کا بھی حالانکہ بیوی حقیقی ماں بن جاتی ہے تو آگے آئے گا کہ زہار کا کفاراد حلال ہیں تمہارے لیے لیکن وہ زہار کا حکم کیا لگاتے ہیں؟ یہی کیوں ہمیشہ کے لیے حقیقی ماں حرام بن گئی دیکھو جی رسم دوم کی تردید اور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو ام بہات کو تمہاری حقیقی مائیں یہ کتنی تردید ہو گئی رسومات کی دو تیسری رسم یہ تھی کہ جس کو منہ بیلا منہ بولا بیٹا کہتے بھائی ایک آدمی ہے کسی کا وہ حقیقی بیٹا نہیں ایسے پیار سے اس کو کیا بنا لیا بیٹا بنا لیا اس کو عربی میں کیا کہ کہتے ہیں متابن اردو میں منہ بولا بیٹا کہتے ہیں تو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے حتیٰ کہ اس کی بیوی ہونا تو اس سے نکاح بھی نہیں کرتے چاہے طلاق دے دے مر دے وہ کہتے یہ تو ہمارا بیٹا تھا حالانکہ حقیقی بیٹا کی بیوی اس سے تو حرام ہے ایسا بھی دوسرے کا بیٹا ہے اس کو منہ بولا بیٹا ہو بناؤ تو حقیقی کے حکم میں ہو جاتا ہے نہیں یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت زائد بن حادثہ غور کرنا حضور کے کیا تھے زائد بن حادثہ غلام تھے پہلے آپ کی بیوی کے غلام تھے بیوی خدی جا کے پھر انہوں نے آپ کو دے دیا زائد بن حادثہ تو حضور نے محبت کی وجہ سے اس کو آپ نے کیا بنا لیا بتبنہ بیٹا بنا دیا تھا تو لوگ اس کو پھر زائد بن حادثہ نہیں کہتے تھے زائد بن محمد کہتے تھے آگے آئے گا اس نے اپنی بیوی کو کیا دے دی طلاق دے دی اور حضور نے اس کے ساتھ کیا کر لیا نکاح کر لیا بیوی جانب کے ساتھ تو منافقین نے اعتراض شروع کر دے کہ دیکھو جی اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کیا کیا اس نے نکاح کر لیا ہے تو غلط ہے دیکھو جی وما ماد کتنی رسم کی تردید ہے جی تیسری وما جالا تیسری رسم کی تردید اور نہیں کیا اللہ تعالی نے ادیا کو تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اب ناکم سچ مچھ کے بیٹے یہ بات ہے تمہاری ساتھ اپنے منہ کے اللہ کہتے ہیں حق بات اور وہ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی او دو ہم لے آباد ڈبلیو سمجھے جی شہید بلاؤ ان کو ان کے باپ کا نام لے کے زائد کو کس طرح بلاؤ ید بن حارث زائد بن محمد کہو بلاؤ ان کو ان کے باپ کا نام لے کے یا دوسرا مانا او دو کا نسبت کرو ان کی طرف ان کے باپوں کے یہ زیادہ انصاف والا نزدیک اللہ کے پس اگر نہ جانو ان کے باپوں کو بھائی تم میرے شاگرد ہو پیارے بیٹے ہو بوتا بننا میں تم کو بنا لوں ٹھیک ہے نا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 زید بن محمد اب تمہیں پابند کیا جاتا ہے کہ زید بن محمد نہیں کہنا ہے کیا کہنا ہے جان بوجھ کے نہ کہو زید بن محمد ہاں اگر بھول چوک ہو تو کیا ہے تو معاف ہے آمدانی کہنا اے نہیں اوپر تمہارے گناہ فی ماختا تم بیچ اس کے کہ بھول چوک ہو جائے ساتھ اس کے کہ زید بن محمد کو لیکن گناہ اس صورت میں ہے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 ہیں. تو ماں سے نکاح ہو سکتا ہے آرام ہے آپ کی بیو سے نکاح باول الرحم اس کے علاوہ رشتہ دار ان کے قریب ہیں اس حکم اللہ سے مراض لو میراث میراث کے اندر باقی مومنین اور مہاجرین سے وہ زیادہ قریب ہیں بھائی پہلے حضور نے مومنین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 یہ وعدہ کیوں لیا حکمت افزمی ساتھ تاکہ سوال کرے اللہ تعالیٰ سچوں سے یعنی نبیوں سے ان کے سد کے متعلق کہ واقعی تو انہیں یہ میرے وعدہ کو سچا کر کے دکھایا لیکن جنہوں نے نہ مانا کافر تو تیار کیا اللہ نے واسطے کافروں کے عذاب دردناک